الحمد اللہ رب العالمين ولاقبۃ المتقین وسلاۃ وسلام عالا رسول ال کریم اما باد بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من اللہ العزیز الحکیم قرآن مجید کا چھبیسواں پارہ سورہ احقاف کے آغاز سے شروع ہوتا ہے اور اس کی پہلی آیت حامیم سے پہچانا جاتا ہے سے پارے میں پوری سورہ احقاف پوری سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد صورت فتح صورت الحجرات سورت خوف اور سورۂ زاریات کا پہلا نصف شامل ہے سر احقاف میں بھی بہت سے اہم مضامین زیر بحث آئے ہیں جن میں آیت نمبر تیرہ کے اندر ارشاد ہوا انَ الزینہ قالوا ربنا رب ثم استقاموا فلاں خوفً علّہ ولاءم یا حضرون بے وہ لوگ کہ جو کہیں ہمارا رب تو اللہ ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہیں نہ تو انہیں کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی حسن و ملال آیت نمبر پندرہ میں ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت فرمائی اس کی والدہ نے اس کو کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اٹھایا دوران حمل اور اس کا ڈیلیور کرنا بھی انتہائی تکلیف دہ ہے اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا تیس مہینوں کے اندر مکمل ہوتا ہے اس کے بعد جب وہ چالیس سال کا ہو جاتا ہے اور بالغ ہو جاتا ہے ذہنی طور پر تو ایک نیک شخص اپنے رب سے دعا کرتا ہے رب اوزین ان شکر نعمت اکلتی انمت علیہ وعلا والدیا کہ میرے رب مجھے توفیق دے کہ تو نے مجھ پر جو احسان کیا ہے اور میرے والدین پر جو احسان کیا ہے میں اس کو شکر ادا کر سکوں اور مجھے اس کی بھی توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں جن سے تو راضی ہو اور میری اولاد کے اندر بھی اصلاح اور تقوہ پیدا فرما دے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرم برداروں میں سے ہوں مسلمانوں میں سے ہوں اس کے بعد سورہ محمد آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دوسرا نام صورت القتال ہے جنگ کی صورت یہ سورہ ببار کا غزب بدر سے بالکل پہلے نازل ہوئی ہے اور اس کے اندر مسلمانوں کو بھرپور تشویق دلائی گئی ہے اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کی اس کے اندر مسلمانوں کو ترغیب دلائی گئی فرمایا ولدین امن و عامل الصلاحاتی و امن و بنا اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں اور جو کچھ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازر کیا گیا ہے اس کو مانیں کہ وہ ان کے رب کی جانب سے سچ ہے اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے گا اور ان کی حالت سنوار دے گا اور یہ دونوں کام اس لیے کہ یقیناً کافر باطل کی پیروی کرتے ہیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے پھر فرمایا کہ جب تمہارا کافروں سے میدان جنگ میں مقابلہ ہو جائے تو تم ان کی گردنیں مار دو یہاں تک کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو اور پھر جو لوگ پکڑے جائیں پھر تمہاری اختیار ہے کہ تم چاہے تو انہیں فدیہ لے کر چھوڑو اور چاہے تو احسان کے روش اختیار کرتے ہوئے انہیں ویسے ہی چھوڑ دو پھر ارشاد ہوا آیت نمبر سات میں یادین امن و ان تنصر ینصرکم اے ایمان والوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا بہ سب تقدامکم اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا اس کے بعد ایک وارننگ دی گئی فرمایا انزین التدال ادبارحم ممبادمہ طبی الحم الہدا ارشاد ہوا کہ یقیناً ہدایت کے پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد جو لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں شیطان انہیں لمبی عمر کا لالچ دیتا ہے اور انہیں دنیا کو مزین کر کے دکھاتا ہے اس سرائے مبارکہ کے آخر میں بڑی ہلا دینے والی وارننگ آئی ہے ارشادا ہاں تم ہا اُلائے تعاون عالے تنفقوفی سبیل اللہ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ جنہیں بلایا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو تم میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو بخل سے کام لیتے ہیں اور یاد رکھو جو کوئی بھی بخل کرے گا تو وہ اپنے ہی نفس سے بخل کرے گا جبکہ اللہ غنی ہے اللہ بے نیاز ہے تو وہ تم پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے تمہارا محتاج نہیں ہے وہ انتم الفقر ہاں تم اس کے محتاج ہو اور یاد رکھو وین تطول یستبد القومن غیر اگر تم پیٹ پھیرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اوروں سے ریپلیس کر دے گا سملا یقنو امثال کم اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے اس کے بعد سر فتح آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ منتقل ہونے کے بعد ہجرت فرمانے کے بعد دوسرے ہی سال غزوہ بدر کا سامنا کرنا پڑا اور پھر اگلے ہی سال غزوہ احد کا سامنا کرنا پڑا اور پھر سن پانچ ہجری میں غزوہ خندق ہوا غزوہ خندق سخت ترین دور تھا جس کا ذکر ہم سورہ اعذاب میں پڑھ چکے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اعلان فرما دیا تھا کہ یہ آخری موقع تھا کہ کفر ہم پر چڑھ کر آیا تھا اب اے مسلمانوں تم پیش قدمی کرو گے سن چھ ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ ادا فرما رہے ہیں نبی کا خواب وہی ہوتا ہے لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان آپ کے ساتھ اس سفر میں روانہ ہوں لیکن معاملہ یہ تھا کہ مکہ مکرمہ پر کفار کا اللہ کے دشمنوں کا کنٹرول تھا لہذا ان کی اجازت کے بغیر تو عمرہ کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر حدی کے جانور ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کے طرف روانہ ہوئے ہدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو بھیجا سفارت کے لیے کہ تم جا کر قریش سے نگوشیٹ کر کے آؤ اور انہیں یقین دلاؤ کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے قریش نے ایک شرارت کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے تو پیشکش کی کہ تم تو پہلے عمرہ کر لو پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ ادا نہیں کروں گا ادھر صحابہ کرام کو بھی رشک آ رہا تھا کہ اوہو عثمان تو عمرہ کر رہے ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا کہ دیکھو میرے بغیر عثمان عمرہ نہیں کرے گا بہرحال قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نگوسی کو غیر معمولی طول دیا اور ایک خبر اڑا دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کے حیثیت سے چونکہ حضرت عثمان مکہ مکرمہ گئے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے قتل کی اس افواہ کو اپنے خلاف ایک آفنس قرار دیتے ہوئے صحابہ کرام سے موت کی بیعت لی بڑی عجیب بیعت تھی یہ کہ مسلمان لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے صرف ایک ایک تلوار یا کوئی ایک چھوٹا ہتھیار جو تھا وہ ساتھ تھا لیکن ادھر اب قریش سے مقابلہ ہونا والا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مر جاؤ گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤ گے اسی لیے اسے بیت الموت بھی کہا جاتا ہے اسے بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ اسی سر مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا کہ جو درخت کے نیچے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیعت ہوئی اور چودہ سو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی یہ بیعت کی لیکن بہرحال بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ایک افواہ تھی اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی منظور تھا کہ مسلمانوں کا ایک امتحان ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں اور چودہ سو صحابہ نے ثابت کر دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں اور اسی پر اللہ تعالیٰ ان سے بے حد راضی ہوا لقد راضی اللہ علیہ مومنینا عزیوبائی رونا کا تاختہ کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے بہرحال نگوسیشن کے نتیجے میں قریش آئے چل کر اور صلح ہدیبیہ ہو گئی ایک معاہدہ طے پا کے پا گیا اس معاہدے کی روح سے دس سال کے لیے نو وار پیکٹ ہوا اس کے ساتھ ہی کچھ پابندیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر لگائی گئیں پہلی بات تو یہ کہی گئی, گئی کہ اس بار آپ عمرہ نہیں کریں گے بلکہ عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے اگلے سال آپ آئیں گے اور عمرہ کریں گے تین دن آپ یہاں اسٹے کریں گے ہم مکہ مکرمہ خالی کر کے پہاڑوں پر چلے جائیں گے اس لیے کہ ہماری غیرت گوارہ نہیں کر دی کہ ہمارے دشمن ہمارے سامنے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں بہرحال اس پر مزید کچھ پابندیاں بھی لگائی گئیں اور بعض ان میں سے ڈسپیرٹی کی بنیاد پر تھیں بعض ایکویلٹی کی بنیاد پر تھیں یہ بھی عرض کر دوں کہ جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کاتب تھے اور اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان طے پا رہا ہے سہیل بن امر قریش کی طرف سے نگوشیٹ کرنے کے لیے آئے تھے ان کے سفیر کی حیثیت تھے انہیں بڑی ذہانت کا ثبوت دیا بعد میں ایمان لائے بہرحال وہ انہوں نے بڑی ذہانت کا ثبوت کرتے ہوئے اس پر آبجیکشن ریز کیا کہیں اگر ہم اللہ کا رسول ہی مان لیں محمد کو تو پھر جھگڑا کس بات کا لکھیے کہ یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ اور قریش کے درمیان طے پا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس اعتراض کو ویلڈ قرار دیتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کے آگے سے رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رض کی اللہ کے رسول میں تو آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں لہذا میں یہ الفاظ نہیں کاٹ سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے ان پڑھ تھے لہذا آپ نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے میں خود اس پر لکیر پھیر دیتا ہوں بہرحال یہ معاہدہ ہوا اور اس میں ایکویلٹی کی بنیاد پر یہ بات طے پائی کہ عرب کا کوئی کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا کہ وہ چاہے تو قریش کا حلیف بن جائے اور چاہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بن جائے پھر وہ شکیں کے جو ڈسپیرٹی کی بنیاد پر تھیں اس میں یہ شک تھی کہ اگر کوئی مسلمان اسلام کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ آئے گا تو اسے واپس کر دیا اسے واپس نہیں کیا جائے گا جبکہ اگر کوئی مشرق اسلام لا کر مدینہ منورہ آئے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پابند ہوں گے کہ اسے واپس مکّے والوں کے حوالے کرتے اس پر صحابہ کرام نے بڑا پروٹیسٹ کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم کمزور ہیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں ہم کیوں دب کر صلاح کر رہے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا صبر کرو اسی میں ہماری فتح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی آپ کا تدبر آپ کی اسٹیٹسمین شپ وہ اس بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جو دور رس اثرات ہیں اس کو دیکھ سکیں ایسا ہی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر فتح یاب ہوئے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صلی الدابیہ کو فتح مبین قرار دیا ہے اس صورت کے آخر میں وہ اعلان بھی فرما دیا گیا لق صدق اللہ رسول رویہ بالحق یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو دکھائے ہوا خواب سچ کر دیا یعنی اللہ تعالیٰ سچ کر دکھائے گا لطۃ خلند المسد ان شاء اللہ آمنی نہ محلقین رؤوسکم ومقصرین لا مقصری نہ یقیناً تم مسجد حرام میں داخل ہو امن کے ساتھ اور اپنے سروں کو مڈاتے ہوئے اور اپنے بال ترشواتے ہوئے لاتخافونہ تمہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا فعالمہ مالم تالم اللہ جانتا ہے جو تم ہرگز نہیں جانتے من مندون اللّہ من اظالیہ کا فتحم مبینہ اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی جلد فتح دے دی اس کے بعد وہ آیا مبارکہ جو قرآن مجید میں تین مرتبہ آئی ہے پھر دوہرائی گئی حو اللہ <سؤال> ارس اللہ رسول بالخدا دین الحق ردین کلی وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن مجید اور دین حق یعنی دین اسلام دے کر تاکہ وہ اس کو کل کے گل دین پر غالب کر دیں وہ کفا بلّہ شہیدہ اور اللہ اس حق کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے اور پھر اس کا ثبوت دیا گیا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت عطا فرمائی ہے صحابہ کرام کی اس کے اوصاف کا تذکرہ کیا کہ اس کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گول کو اکمپلش کریں گے اس کے بعد سورہ حجرات آتی ہے سورہ حجرات اسلامی ریاست کے مختلف مسائل کو زیر بحث لاتی ہے اس کے آغاز میں اس کا کلمہ طیبہ بیان ہوا لاتوقد مبینۂ اللہ و رسول ہی ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے تجاوز نہ کرو و تق اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے اس کے بعد امت مسلمہ کے مرکز ملت کا ذکر فرمایا کہ قوموں کو جہاں قانون اور دستور کی ضرورت ہوتی ہے وہاں انہیں متحد رہنے کے لیے کوہیجن کے لیے کسی شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کے گرد وہ جمع ہوتے ہیں باقی اقوام کو شخصیتیں گھڑنی پڑتی ہیں ان کے بڑے بڑے مجسمے لگانے پڑتے ہیں ان کی بڑی بڑی تصاویر آویزاں کرنے پڑتی ہیں تاکہ لوگوں کے اندر اس شخصیت کی محبت پیدا ہو لیکن امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک ایسی عظیم شخصیت عطا کی ہے کہ جو انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہے جن کا اظہار جن کی قربانی جن کی لوگوں کے لیے محبت لوگوں کے لیے شفقت وہ ابو کوسچن ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ادب و احترام جو ہے اس کی تلقین فرمائی گئی اے مسلمانوں اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کیا کرو اور نہ ہی ان سے اس انداز سے بلند لہجے میں گفتگو کیا کرو جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو پھر اس سورہ مبارکہ میں بہت اہم آیات آئیں کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو مطلب مسلموں کا فرض یہ ہے کہ وہ سب کے سب مل کر باغی گروہ کے خلاف جنگ کریں یہاں تک کہ وہ ہتھیار ڈال دے جب ہتھیار ڈال دے پھر ایکویلٹی کی بنیاد پر ان کے درمیان صلح کرائی جائے پھر وہ عظیم آیت بھی اسی سورہ مبارکہ میں وارد ہوئی ان نَ المومن اقوتن فاصل ہو بہ یقیناً سب مسلمان آپ اس میں بھائی بھائی ہیں پس تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو بت اللہ علیہ ترحمون اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے پھر اسی سرائے مبارکہ میں تمستر کرنے سے برے ناموں کے سے پکارنے سے اور تانے دینے سے منع فرمایا گیا پھر پیٹھ پیچھے کیے جانے والی اخلاقی برائیاں غیبت تجسس اور کسی کے بارے میں برا گمان قائم کرنا ان سے بھی اسی سورہ و وبارکہ کے اندر منع فرمایا گیا اس کے بعد ایک عظیم آیت بھی اسی صورت میں وارد ہوئی کیا لوگوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے پھر اللہ نے تمہارے لیے نسلیں اور قبیلے بنا دیے صرف تمہاری پہچان کے لیے یہ تمہاری فضیلت کی بنیاد نہیں ہے یقیناً اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے اور تقوی کے بارے میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تقوا ہا ہونا تقوا خدا خوفی یہاں ہوتی ہے خدا خوفی یہاں ہوتی ہے تقوا یہاں ہوتا ہے اس کے بعد ایمان کی تعریف آئی بے شک مومن تو صرف وہ ہیں کہ جو مانے اللہ اور اس کے رسول کو اس طرح کہ پھر کوئی شک ان کے دل میں باقی نہ رہے اور پھر وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں تو یہی لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو ابھی یقین کہ اس کیفیت کو نہیں پہنچے لیکن پھر بھی وہ اطاعت کرتے رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی اس سے پہلی آیت میں مغفرت کا وعدہ ہے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انتہائی فیورٹ صورت سورت, سورت قاف آتی ہے جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم جمعے کے ہر خطبے میں سورق قاف سنایا کرتے تھے مسلمانوں کی موٹیویشن ان کی نصیحت ان کی یاد دہانی ان کو ان کے اندر خوف خدا پیدا کرنا ان کو آخرت کے طرف راغب کرنا دنیا سے بے رغبتی ان کے اندر پیدا کرنا اس میں یہ صورت البار کا بڑے اونچے مقام کی حامل ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو صحابہ کرام کو یہ صورت سنایا کرتے تھے مکی صورتوں کے تمام مضامین یہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں مختصر ذکر پچھلے رسولوں کی اہم کہانیوں کا غذبت قبل قبل قوم و نوہم وہ الرس و سمود پھر قوم عاد کا ذکر ف ف فرعون کا ذکر پھر حضت الود علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر اور پھر اسی طرح بن والوں کا ذکر اور قوم طباء کا ذکر اور اس کے بعد بڑی اہم آیت آئی کہ بے شک ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کے دل میں اس کا نفس کیا کیا وسوسہ اندازیہ کرتا ہے یہ ہمیں خوب معلوم ہے اس لیے کہ ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں فر ذکر بالقرآن آپ نصیحت کیجیے قرآن کے ذریعے سے میں یقاف وعید ہر اس شخص کو کہ جو میری وعید سے میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو اس کے بعد سورہ زاریات آتی ہے سورہ زاریات کے مضامین کی بڑی سورہ قاف کے مضامین کے ساتھ ہے اس میں بھی قسمیں کھانے کے بعد ارشاد ہوا انماتوعدون الصادق یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے و انََََََََََََََََََََ دین الواقع اور حساب کتاب کا دن ضرور قائم ہوگا واقع ہوگا اس کے بعد اہل جہنم کا ذکر ہے پھر بڑے خوبصورت انداز میں متقین اور اہل جنت کا ذکر ہے ان المطقین افی جنات وغجول بے شک اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے آخری دن عماں آتا وصول کرتے ہوئے وہ جو ان کا رب انہیں عطا کرے گا یقین اس سے قبل بھی وہ احسان کے روش اختیار کرنے والے تھے وہ راتوں کو کم ہی سویا کرتے تھے اور تہجد کے وقت وہ اللہ سے مغفرت مانگا کرتے تھے ان کے مالوں میں مانگنے والوں کے لیے اور غربا کے لیے حق ہوتا ہے اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے اور خود تمہارے اپنے اندر اگر تم دیکھو پھر فرمایا آسمان میں تمہارا رزق محفوظ ہے اور تمہارے رب کی قسم آسمان اور زمین کے رب کی قسم یہ حق ہے بالکل ایسے جیسے تم گفتگو کرتے ہو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا خوبصورت ذکر ہے کہ جب وہ مہمان کہ جو حضرت لود کی قوم پر وہ فرشتے کہ جو حضرت لود کی قوم پر عذاب بھیجنے کے لیے آئے تھے وہ جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکے مہمانوں کی حیثیت سے اور انہوں نے آ کر انہیں حضرت اسحاق کی خوشخبری دی بہت خوبصورت ذکر ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السّلام کے پاس آئے انہوں نے سلام کہا حضرت ابراہیم نے بھی انہیں سلام لوٹایا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السّلام اگرچہ انہیں پہچانتے نہیں تھے جو کہ چونکہ بہت مہمان نواز تھے لہٰذا بھاگے ہوئے اندر گئے ایک بچڑہ ذبح کر کے اس کو بھون کر لا کر سامنے پیش کر دیا لیکن مہمان چونکہ فرشتے تھے انہوں نے ہاتھ نہ حضرت ابراہیم کچھ خائف سے ہوئے انہیں کہا ڈریے نہیں اور ساتھ ہی انہوں نے حبت اسحاق کی ایک دانش مند بیٹے کی خوشخبری دے دی تو حبت سارہ حبت ابراہیم کی اہلیہ محترمہ جو قریب ہی تھیں وہ اس پر حیران ہوئیں اور سر پیٹتے ہوئے آئیں اور کہنے لگیں عجوز العقیم ایک بڑیا اور اوپر سے بانجھ کیا باتیں کر رہے ہو تم اس کا جو جواب فرشتوں نے دیا اور جس پر چھبیس پارے کا اختتام ہوا وہ بڑا زبردست ہے قالو کزال کی قالا ربو کی اما ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے تیرے رب نے ایسے ہی کہا ہے انہو هو الحکیم العلیم یقینا تیرا رب علم والا تیرا رب حکمت والا اور جاننے والا ہے بارک اللہ علی فی القرآن العظیم شف صُدُورٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ